نفل اتقاب اور yeah. نفل احتکاپ تو ہزار مرتبہ کریں آپ اس میں کوئی حرج نہیں جب بھی باہر جائیں اعتکاب ختم جب مسجد میں آئیں um. نفل اعتکاب کی نیت کر لیں کوئی حرض نہیں صرف ایک بات ہے کہ جہاں وہ آدمی فجر میں پڑ کے وہاں بیٹھے ذکر و اسکار کر وہیں بیٹھ کر کے اشراق پڑھے اس کی فضیلت بیان کی گئی مگر اس میں کوئی کرفیو بھی نہیں لگا ہوا کہ کوئی آدمی کے ہوں ٹوٹ جائے اس تنجے کو جانا تو چلا جائے تو اس کو اشراک کا ثواب ملے گا اشراک جو ہے نفل نماز نفل نماز کا آپ کو ثواب ملے گا ارے بھائی کسی نے بھی کہا ہو بغیر ڈاکٹر کی حکیم نے بھی کہا ہو یا آپ کی طبیعت چاہ رہی ہو تو ٹہلنے میں لیکن آپ کو ثواب تو ملے گا نا اشرک کا کوئی عرض نہیں اس کے ٹہلنے میں